dai uh -huh. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صورت الرحمن کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں العالمین شاء والسلام علی سید الانبیاء المرس اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن یہ سور رحمان ہے مصحف میں اس کو مدنی لکھا گیا ہے اور یہ ایک رائے ہے موجود البتہ اکثر مفسرین کی رائے وہ یہی ہے کہ یہ بھی صورت مکی ہے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کی تصویر بہت معروف ہے اور بہت اہم بھی ہے انہوں نے بھی اس کو مکی بیان کیا ہے اس کو عروس القرآن قرآن کی دلہن بھی کہا گیا زینت القرآن قرآن کی زینت بھی کہا گیا اس کی خاص ایک بات یہ ہے کہ جو دو مکلف ہستیاں ہیں مخلوقات انسان و جنات دونوں سے اس صورت میں بے اقوق خطاب ہے اور 78 آیات میں اکتیس مرتبہ آیت دہرائی گئی ہے فَبِعَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ اور یہ خاص بات یہ ہے کہ جنات جب یہ آیت سنی تو انہوں نے جواب دیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس جواب کو پسند فرمایا اور آپ نے صحابہ کو بتایا اور سنیے گا تمہارے بھائی جنات نے یہ جواب دیا ہے اس کا تم بھی دیا کرو لَا بِشَيْئِ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْ اے ہمارے رب تیری نعمتوں میں سے کوئی شے نہیں کہ جس کا میں انکار کرتے ہوں تقزیب کرتے ہوں فلق الحمد تمام شکر تعریف اے اللہ تیرے لیے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن یہ اللہ تعالیٰ کا بہت سستے پیارا صفاتی نام رحمان علم القرآن اس نے قرآن سکھایا خلق الانسان انسان اس نے انسان کو بنایا اللہ بیان, اس کو بیان بولنا سکھایا استاد محترم ڈاکٹر اس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر اسلاف نے بھی اس کی بڑی پیاری ترجمانی کی ڈاکٹر صاحب یہ بیان فرماتے رحمت اللہ علیہ کہ اس میں چار چوٹی اور عروج کی چیزوں کا بیان اور ان کا ایک نتیجہ ہے اللہ کی سب سے پیاری صفت صفت رحمت میں رحمان اللہ ہی نے سارے علوم عطا کیے مگر سب سے اہم ترین علم اور آن ہی نے ساری مخلوق کو بنایا اس کی مخلوق کا شاہکار انسان اللہ ہی نے ساری صلاحیتیں ہم کو عطا کی بہترین صلاحیت بیان تو وہ اللہ جس نے اپنی صفت و رحمت کے طفیل بہترین مخلوق یعنی بہترین انسان کو بہترین علم یعنی قرآن سکھایا اس مخلوق کو چاہیے اپنی بہترین صلاحیتوں کو قرآن کے سیکھنے سکھانے میں استعمال کرے خیر قرآن بخاری شریف کے عزیز سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں مثال پہلے آ چکی ہے تو مکھھی مارے کیا فائدہ بھائی تو سے بڑا کام کرو تو اللہ نے تمہیں اشرف اشرف المخلوقات بنایا تو چھوٹے موٹے کاموں میں اپنے آپ کو مت کھپا دو بڑا سوچو اور بڑا کام یہ ہے قرآن کا سیکھنا سکھانا اللہ مجھے اور آپ کو مزید اس کے لیے قبول فرمائے الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب سے گردش میں ہیں وہ والشجر و شجر و یس اور ستارے اور درخت سر بسجود ہیں اور سما ارف آحا وبا اور اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو رکھ دی اکثر مفصری نے مراد لی عدل قائم کیا ہے عدل پر اس پوری کائنات کو اللہ نے بنایا اللہ تتغو فی المیزان تو تم تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو ظلم نہ کرنا بے انصافی نہ کرنا وہ عقیم الوزن بالقستی اور انصاف کے ساتھ وزن کو درست رکھو ولاخ سر المیزان اور تول میں کمی نہ کرو اللہ نے عدل پر کائنات کو بنایا تم بھی باہمی معاملات میں عدل کا معاملہ کرو اور وزن میں کمی نہ کرو تول میں کمی نہ کرو مراد حختلفی زیادتی ظلم یہ نہ کرونا اور اللہ نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھایا فی ہافا کی ذات الاکمان اس میں میوے ہیں اور غلاف والی کھجورے وب الصوران اور غلہ بھوسے والا اور خوشبو کے پھول فبی ای اور ابھی کو ماں پس یہ رب کی کہ ان کی نعمتوں کو جھٹ گے یہ پہلی مرتبہ آیا ایک دفعہ پڑھ لیتے جنات کا جواب نعمتوں میں سے کچھ بھی نہیں کہ جس کو ہم جھٹلاتے ہوں بس تمام شکر تعریف تیرے لی ہے یہ جامع ترمیز شریف کی روایت بھی ہے اچھا آلہ کا ترجمہ قدرتوں کا بھی کیا گیا ہے اور نعمتوں کا بھی دونوں ترجمے کیے گئے ہیں خلق فخار اللہ نے انسان کو پیدا کیا ایک بجنے والی مٹی سے جیسے کہ ٹھیکری ہوتی ہے اب یہ تمام مفسرین یہی ترجمہ کیا میں نے اردو لغت میں بھی جا کے چیک کیا تو وہ پرانا سا برتن جو مٹی کا بنا ہوا اس کا چھوٹا سا ٹکڑا یہ جو ویب بیسڈ اردو لغت گورنمنٹ نے بنائی ہے بہت اچھی ہے اس میں یہی ملا ورنہ تمام مترجبی نے ترجمہ ٹھیکری ہی کا لفظ استعمال کیا ہے بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان کا ترجمہ کیا نہیں جا سکتا جب تک کہ دو, دو چار جملے بیان نہ کر لیے جائیں خیر و من نار اور جنات کو شولے والی آگ سے پیدا کیا اعلیٰ کو ماتم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹ گے رب المشرقین و رب المغربین وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا ایک مراد یہ لی گئی ہے کہ سورج کے نکلنے کا وقت جیسے روزانہ چینج ہوتا ہے اسی طرح کسی خاص خطے کے لیے اس کے نکلنے کا مقام بھی بدلتا رہتا ہے تو ایک سردی کا اور ایک گرمی کا مشرق اور ایک ایک سردی کا مشرق اور مغرب اور ایک گرمی کا انتہائی مشرق اور مغرب یہ دو دو کی تابین اس طرح کی گئی تھوڑی بات آئے گی سورہ معارج میں بہت سارے مشرق بہت سارے مغرب تھوڑی بات وہاں پر کر لیں گے ان اللہ تعالی. رب المشرقین و رب المغربین رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا فبی ائی اعلیٰ ربی کو ماتان پر سمپ عرب کی کن کن قدرتوں کو جھٹ گے مراج البرین التقیان اس نے دو دریا بہادی ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے بینہما برزخن لا یبغیان ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے پس ایک دوسرے سے ملتے نہیں فبئی ای آلائی ربکما تو کذبان پس تم اپنے ربکے کن کن قدرتوں کو جھٹلاو گے یا خروج منہما لعلعو المرجان ان دونوں سے نکلتے موتی اور مرجان موتی تو واضح مرجان کیا ہے اس کے بارے میں ایک رائے ہے جو مفسری نے بیان فرمائی یہ بھی پتھر ہے مگر اس میں پودوں کی شاخوں کی طرح کچھ شاخوں سی نکلی ہوئی ہوتی ہے اس کو مرجان کہا گیا فبی ائی آل اور ابی کو ما تو کبان بس تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو گے. وَلَهُ فِي <كَالْعَلَان> اور اسی اللہ کے لیے چلنے والے جہاز ہے دریا میں سمندر میں پہاڑوں کی طرح یہ مثالیں پہلے بھی آئیں گی نعمتوں کا ذکر پہلے بھی آیا دوسرے دیکھو پہاڑوں کی طرح جمے کھڑے دکھائی دیتے ہیں جہاز فبی ائی آلہ اور ربی کو ماتی بان تم اپنے رب کے کن کن قدرتوں کو جھٹلاو گے کل من علیھا فان جو کوئی بھی زمین پر ہے فنا ہو جائے گا ختم ہو جائیں گا ويبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام اور تم بہت باقی رہے گی صاحب عزت احسان کرنے والے آپ کے رب کی ذات فبای ای الائے ربک ما تکذبان پس تم اپنے رب کے کن کن قدرتوں کو جھٹلاو گے یسلوہ من فی السماوات والارض جو کوئی آسمان و زمین میں ہے اسی سے مانگتا ہے ہر ایک اس کا بھکاری سوالی فقیر محتاج ہے کل یوم میں ہوں افیق ہر روز وہ ایک نئی شن میں ہے کیا مطلب ہر دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے نئے نئے نظارے سامنے چلے آ رہے ہیں اور انسان دنگ اور حیران و پریشان رہ جاتا ہے فبی ایبی کو مات پر اپنے رب کے کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے جنو انس ہم جلد تمہاری طرح متوجہ ہوں گے یعنی کر کتاب بھی ہوگا بس رب کے کن کن قدرتوں کو جٹلاؤ گے یا إِنِ أَن اگر تم سے ہو سکے آسمان و زمین کے کناروں سے نکل بھاگو تو ذرا نکل بھاگنے کی کوشش تو کرو تم قوت کے سوا نکل کر بھاگ نہیں سکتے مراد قوت تمہارے پاس ہے نہیں کیا مطلب اللہ کے علم اور اللہ قدرت سے معدوم ہو جانا باہر نکل جانا یہ تمہارے بس میں نہیں ہے فبی ائی آلہ اور ربی بس تم اپنے رب کے کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے اب مجرمین کا بیان شروع ہو رہا ہے یوساٰن وعلیكما شواذ من النار ونحاس فلا تا تصيران تم پر بھیجا جائے گا ایک شولا آگ سے اور دھواں تو تم مقابلہ نہیں کر سکو گے کوئی فرار اختیار کرنا چاہے گا بھی تو اس کو بلے مارے جائیں گے آگ سے اور دھواں اس کو پھینکا جائے گا اس پر تم مقابلہ نہیں کر سکو گے فبای ای علائ ربكما تکذبان پس تم اپنے رب کی کن کن کی نعمتوں کو جھٹلاو گے مجرمین کی پکڑ کا ہونا مظلومین کی داد رسی کا تو باعث ہوگا یہ بھی نعمت ہے فقت افقانت وردت پہ جب پھٹ جائے گا آسمان تو وہ سرخ چمڑے جیسا گلابی ہو جائے گا آج بھی وہ گیلیکسیز جن کے بارے میں رائے ہے کہ بلیک ہولز میں ختم ہو جاتی ہیں ان کی رنگت بھی کچھ وہ گلابی گلابی یا سرخ سرخ سی ہوتی ہے واللہ عالم یہ قیامت کے برپا ہونے کی کیفیت کا ذکر ہو رہا ہے فبی علابی کماتی رب کے کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے فیوم بھی ان سُبَ لَا جَانْ بس اس نہیں پوچھا جائے گا ان کے گناہوں کے متعلق نہ انسان سے نہ جناس سے کیوں سب کچھ اللہ کے علم ہے سارے ریکارڈ تو تیار ہوگا فبی ائی اعلی یوربی کو مات و کر زبان پر تم اپنے ارب کے کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے یو اورف المجرم نسیما نواسی ولقدام مجرم پہچان لیے جائیں گے اپنی پیشانی سے پھر وہ پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے پکڑ کر گھسیٹے جائیں گے فبی ائ اعلیٰ یوربی کو ماتر زبان پس اپنے رب کی ان کی نعمتوں کو جٹلاؤ گے یہ مجرموں کا انجام اس سے خبردار کر دیا جانا بھی اللہ کی نعمت ہے آج تاکہ بندے درے اور جرائم سے بچیں فبی ائی اعلیٰ اوربی کو مات پر سنبنے کی ان کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ہا جہنم قذب یہ وہ جہنم اللطی کر گناگار جھٹلاتے تھے من وہ اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان پھیریں گے یعنی مختلف طرح کے آداب کبھی کھولتے ہوئے پانی کا کبھی زکوم کا کھلایا جانا الگ الگ مقامات پر لے جا لے جا کر آداب دیا جائے گا اللہ اجر نار اے اللہ ہم سب کو آگ کے آداب سے محفوظ ربی کو ماں رب کن نعمتوں کو ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں جس کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے جو ڈرا جو دنیا میں اکڑ کر نہیں نچنت اور بے خوف ہو کر نہیں خواہ تر خواہ بن کے نہیں اپنی میں جو چاہوں سو کروں اٹس مائی اسٹائل اٹس مائی چوائس میں جیسے چاہوں سو جیوں نہ اللہ کے سامنے جانا ہے مرنا ہے موتانی ہے, پیش ہونا ہے جو اس کیفیت کے ساتھ زمین پر رہا جو رب جنتان اس کے لیے دو باغ ہوں گے اچھا اب یہ آرا کا اختلاف ہے اب جو بیان ہو رہا ہے یہ پہلے بیان ہے عام اہل جنت کا اور پھر بیان آئے گا مقربین کا اور دوسری رائے کہ نہیں پہلے مقربین کا بیان ہے اور پھر عام اہل جنت کا تو یہ جنت میں دو کیٹیگریز ایک مقربین اور ایک عام اہل جنت ان کا بیان آرا آرا ایک سے زائد ہے اہل علم کی اور دو جنتیں اس کی ایک حدیث شریف کے مطابق کی گئی کہ وہ بھی کہ جس میں ایک میں سونے کے برتن ہوں گے فقط اور سونا ہی سونا اور ایک وہ کہ جس میں چاندی چاندی دونوں قسم کی جنتیں اہل ایمان کو عطا کی جائیں گی یہ مختلف تعبیرات کی گئی ہیں بری منخوف مقام عربی جنتان و جو اپنے رب کے حصول کڑا ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو باغ ہیں فبی ائی اعلی یوربی کو ماتو کر زیبان پسم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹ گے زوات افنان بہت سی شاخوں والے ہوں گے فبی ای... یعنی وہ باغات فبی اعلیٰ یوربی کو ما تو کر زیبان پسم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فی ہما ای تجریان ان دونوں باغات میں دو چشمے جاری ہیں فبی ائ اعلیٰ یوربی کو مات و کرزی بان پسم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ فیہ حمام من کل فاکیہۃن زوجان ان دونوں باغات میں ہر میوی کی دو دو قسمیں ہیں سبحان اللہ فبای ای آلاء ربکما تکذبان بس اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو چھٹلاو گے متقین علی فُرش مبطائنھا من استبرق ایسے فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر ریشم کے ہوں گے وہ قبر وغیرہ جن، جنل جن دان اور دونوں باغات کے میوے نزدیک ہوں گے احادیث میں تو آتا ہے بیٹھے ہوں گے برف لگا ہوا ہے پھل کھانے کا دل چاہ رہا ہے بس یہ دل چاہا اس نے نیچے جھکنا ہے آگے سے لینا ہے کھا لینا اور کتنا کھائیں گے بھائی یو کین ایٹ ادھر تو ٹھوسنے کے بعد بھوفے کے پیسے بھی پورے نہیں ہوتے اور آدمی کو ہسپٹل جانے کی نوبت پیش آ سکتی ہے ادھر کیا ہوگا بتایا تھا شروع میں اللہ آپ سب کو مسکراتا رکھے اللہ آپ سب کو جنت الفردوس عطا کرے حضور نے فرمایا بس کھایا اور ہلکی سی خوشبو بھری ڈکار آئی ختم نہ لائن لگے گی نہ کہ جانا پڑے گا سمجھوا ہے بات واش روم کا کوئی ایشو نہیں ہوتا اللہ اکبر ہلکی سی ہزاروں خواہشیں ایسی وہ پوری ہوں گی ادھر نہیں ہوں گی نیٹ میں بے چارا پورا نہیں کر پاتا ادھر ہوگا سب پورا اللہ ہم سب کو آتا فرمائے وہ جنل جن دان اور دونوں باغوں کے میوے نزدیک ہوں گے کو مات کر بس تم اپنے رب کے ان کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فی ان میں نیچی نگاہیں رکھنے والیاں ہوں گی لیجیے یہ جنتی عورتوں کا پھر بیان آ رہا آخری باروں میں کہا تھا نا ابھی نگاہوں کا بیان آگے خیموں کا بیان بھی آ رہا ہے پردے کا بیان بھی آ رہا ہے اس پر ایک تصاویر وہ قرض ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا ان شاء اللہ فی ہر ان میں نیچی نگاہیں رکھنے والیا ہوں گی لمیت مت ہن ان سن قبل جان انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہوگا کسی انسان نے اس سے پہلے اور نہ کسی جن نے باقی وہ بات کہ نیک مرد اور نیک اس کی بیوی ہے ان کا جوڑا بنا دیا جائے گا تو وہ اٹھان بھی ایک نئی اٹھان ہوگی نا سکی عمرے بھی 33 برس کی اور ایک نئے عالم میں ایک نئی کیفیت میں اٹھایا جائے گا فبای ای اعلی ربكما تکذبان بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہ انن کانہن الیاقوت والمرجان گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے یہ موتیوں کو چھپا کے رکھا جاتا ہے موتی بھی سیٹی کے اندر رہتا ہے تبھی اس کی فریشنیس اس کی چمک دمک اٹریکشن بیوٹی برقرار رہتی ہے ایک عورت کی بھی اصل, اصل اس اس کا کا زیور کیا پوشیدہ رہنا اصل اس کا حسن کیا ہے پوشیدہ رہنا کھلے گی نا میرم کے سامنے چھلکا ہٹا دے سے پکالا پڑ جاتا ہے پڑ چکے ہیں سمجھ چکے جنتی عورتیں نگاہیں نیچی جنتی عورتیں ایسی موتی جن کو چھپایا گیا ہو یہاں پہ یاقوت اور مرجان دونوں کا ذکر آیا تبھی آئیے اللہ یوربی کو ما تو کربی کن کن احمدوں کو کا بدلا احسان کے سوا کیا ہوگا بندوں نے اچھا عمل کیا اللہ احسان فرمائے گا اچھائی کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہوگا فبی ائی اللہ یوربی کو ماں تیبان پر سم اتنے ربی رب کن کن احمدوں کو جھٹلاؤ گے ومین دھون ہی ما جنتان اور ان دونوں کے علاوہ دو اور باغ بھی ہیں جو آہل علم میں ذرا ایک علمی بحث ہے دون کا مطلب لیا گیا کہ پہلے والوں سے ذرا ہلکے ایک رائے یہ دون سے مراد لی گئی پہلے والوں سے ذرا ہلکے اب یہ اختلاف اہل علم کے درمیان ہے کہ پچھلا بیان مقربین کا اور اب آخ... اب بیان عام اہل جنت کا جبکہ اس کے برعکس بھی رائے ہے کہ پچھلا بیان عام اہل جنت کا اور یہ بیان اب مقربین کا کیونکہ ہوروں کا ذکر بھی یہاں پر آ رہا ہے وہ علمی مباحث اپنی جگہ وہ علماء کریں ہمیں تو جنت چاہیے بھائی اللہ سے وہ مانگیں اور اس کے لیے محنت کریں اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا بندے خوش ہو جائیں گے ہاں علما بھی وہاں بحث کریں گے انشاءاللہ ہاں ان کا بھی تو شوق اور شوق ہے نا تو کوئی امام بخاری کے پاس جا گا ہوگا کوئی امام ابو ہنیفا رحمۃ اللہ علیہ گتھیاں سلجھا ان کا وہی شوق بھی ہے جو اللہ تعالیٰ تو پورا کرے گا نا وہ کھیتی باڑی کرنے والے کو اللہ موقع دے گا کہ چل تو ڈال وہ سارا کھیت تیار تو جو گتھیاں سلجھ سکی سکیں ان شاء اللہ ماں اللہ سلجھائیں گے وہ ان کو اللہ ان کو بھی جنت الفردوس اطا کرے ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ ادھر ہوں ہر ایک کو اس کے فہم کے مطابق اس کی خواہش کے مطابق اللہ نوازے گا ہمیں اس کی فکر کرنی وم اندو نہیں ماں جنتار اور ان کے علاو دو باغ اور بھی ہیں پبھی ائی آلہ اور ربی کماتوں کے زبان پر کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے مد متان نہایت گہرے سبز رنگ کے یعنی وہ ہریالی ہریالی سبھی ائی آلہ ی ربی کمار تو کبھی بان پسمت کن کی, کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فی ہمان خطان ان دونوں باغات میں شدت سے جوش مارنے والے دو چشمے ہیں سبھی ائی آلہ ی ربی کمار تو کبان پسبت ربکی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فی ہما فاطی ہے و روم مان ان دونوں باغات میں میوے اور کھجور کے درخت اور انار ہوں گے بھئی عام والوں کو آم بھی ملیں گے یہ اسلام بس کئی مرتبہ سمجھ چکے ہیں یہ تو قرآن نازل ہو رہا ہے تو جو چیزیں تھی ان کا ذکر ہو رہا ہے اللہ ہم سب کو عطا فرمائے فیم یا تم نقلم اور عمان ان دونوں باغات میں میوے اور کھجور کے درخت اور انار ہوں گے فبی ائی آل یوربان بس رب, رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کتنا مزہ آ رہا ہے نا ماشاءاللہ ہاں ایک صاحب علم بڑا اچھا ان کا انداز تھا امریکہ میں کہیں وہ خطاب کے لیے کھڑے ہوئے انگریزی میں اور بڑا پیارا انداز لوگوں آج ہم چلیں گے جنت کی سیر کرنے انشاءاللہ اللہ ٹوڈے ول ہیو اے ٹرپ آف دا پیراڈائز آف اللہ آج ہم جنت کی سیر کریں گے اور اس کے بعد ایک دو تین چار پانچ چھ بیس کیوں آئے قرآن کی دیں جنت کے بیان کے بارے میں یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا سچا کلام ہے اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے اور وہ بات کہ اللہ پوچھتا نا فرشتوں سے کہاں گئے تھے اللہ تیرے بندوں کے پاس کیا کر رہے تھے اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے اچھا کیا مانگ رہے تھے اللہ تیری جنت مانگ رہے تھے اے میرے فرشتوں جنت دیکھی انہوں نے اللہ نہیں دیکھی اللہ دیکھ اللہ پوچھے گا دیکھنے تو اللہ اور اور اور, اور یقین سے مانگیں گے اللہ فرماتا جاؤ میں ان کے لیے جنت کا اعلان کرتی اللہ یقین عطا فرمائے اللہ سب کو جنت الفردوس کرطا فرمائے فی حما فا منخنو ورمان ان دونوں باغات میں میوے اور کھجور کے درخت اور انار ہوں گے فبی ائی آلائے اور ربی کو ما تو کر زبان پسمت اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاو گے فیہن ہن خیر حسان ان میں خوب سیرت اور خوبصورت ہوں گی یعنی ہو رہے آگے دس بھی آ رہا ہے پہلے کیا بیان ہوئی سیرت پھر سورت اس دنیا میں سورت کی اہمیت نہیں ابو لاب چٹا تھا گھوڑا چہرہ تھا ایمان نہیں تو جہنم میں اور بلال چہرہ تو سے اعتبار سے ہرشا کے غلام تھے آزاد ہوئے تھے مگر حضور فرماتے بلال تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت اللہ اکبر کبھی سیرت کی اہمیت ایمان کی اہمیت کردار کی اہمیت اللہ اللہ میں میں کر والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحان کا خوب سیرت اور خوبصورت ہوں گی اور زبان پسندوں کی کو جھٹ لاؤ گے مخصورات فل خیام وہ ہورے ہوں گی رکی ہوئی ہاں پردے میں بیٹھی ہوئی خیموں میں ادھر بھی خیمے ہوں گے کیسے نرس کرتے ہوگی لیکن ہورے ہیں اور وہاں بھی پردے میں ہوں گی اللہ اکبر اور خیموں میں ہوں گے ابھی ذکر آ جائے گا کہ خیمے کتنے بڑے ہوں گے ان اللہ تعالی یہ ہے جو اللہ جنتی عورتوں کا ذکر کر رہا ہے حوروں کا ذکر کر رہا ہے اور وہاں بھی پردہ نشین ہونے کا معاملہ پوشیدہ رہنے کا معاملہ اپنے مردوں کے سامنے ہوں گی لیکن دوسروں کے تعلق سے نہیں وہ پردے میں ہوں گی خیموں کے اندر ہوں گی بخاری شریف کی حدیث ہے حضور نبی اکرم علی سلام فرمایا وہ موتیوں کے خیمے ہوں گے جن کی میل کی ہوگی اور کیا مطلب کیمپنگ کے لیے جاتے نا چھوٹا سا خیمہ لے کے چلے گئے تو اس طرح نہ جانے کتنے ہوں گے جنگ تو بہت بہت بہت بہت بہت بہت بڑی ہوگی کبھی ادھر دل کر رہا ہے کبھی ادھر جانے کا دل کر رہا ہے کبھی ادھر خیمے چلنا ہے ہیں ساتھ ایک خیمہ حضور نے فرمایا موتیوں کا ساٹھ میل کا ہوگا اس کا عرض تو لینتھ کا عالم کیا ہوگا اور ہر کونے پر جنتی کے اہل ہوں گے کبھی اس طرف ہورے تو بہت عطا ہوں گی نا نیک بیویاں بھی اور ہورے بھی پھر وہ بات آ نیک بیویوں کی ہوروں کی سردار کس کو بنایا جائے گا وہ دنیا والی جو نیک عورت ہے اس کو بنایا جائے گا یہ ہے جو خیموں کا ذکر آ رہا ہے ہمارے ایک استاد نے کہا ذرا سی ایک مختلف سی بات ہے کہ جو لوگ پردے کے انکار کرنے والے ہیں اور اپنی عقل کی بنیاد پر نہ جانے کیا کچھ کہہ جاتے ہیں اگر ان میں سے کوئی جنت چلا گیا تو پریشان نہ ہو جائے بیچارا کہ بھائی پردہ تو ادھر بھی ہے جنت میں بھی جی بس یہ ذرا سمجھ لیجئے گا اس بات کو فبی یہ آلہ اور ربی کو ماں تو پس مت رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے لمیت مت ہن سن قبل اور ان سے قبل انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہوگا انہیں کسی اور اس سے قبل انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہوگا نہ کسی انسان نہ کسی جن نے فبھی اعلیٰ اوربی کو مات کر بان پر کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے مدقی ان اعلیٰ رف رف ان خود ریوں اب قرین سبز خوبصورت نفیس مسندوں ندوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ریلیکس ماحول ہوگا فب یہ ربی کمات بس تم اپنے ربی کن کی نعمتوں کو جھٹ لاؤ گے آخری مرتبہ آیا پھر وہ فرشت جنات کا جواب پڑھ لیں لا بن کا رب نا نکر فلک الحمد ہمارے رب تیری نعمتوں میں سے کچھ بھی نہیں کہ جس کی تقریب کرتے ہوں بس تمام تاریخ شکر اے اللہ تیرے ہی لیے ہے تبارک اسو ربی کا دل جلال ولی کرام آپ, آپ کے صاحب جلال احسان فرمانے والے رب کا نام بڑی برکت والا ہے ایک صورت اور پڑھیں انشاءاللہ صورت الواقعہ مکی صورت ہے اس میں بھی قیامت کے بیان ہونے کا برپا ہونے کا ذکر اللہ کے قدرتوں کا بیان اور عام اہل جنت مقربین اہل جنت ان کا بیان بھی اور گناہگار اہل جہنم ان کا تذکرہ بھی آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا وقع واقع یاد کرو جب واقع ہو جانے والی سچ مچ واقع ہو جائے گی یعنی قیامت لئی سلیمہ کا عطح کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ بات نہیں ہے خوف وافیہ پست کرنے والی کسی کو اور بلند کرنے والی کسی کو ادار جب زمین سخت زلزلے سے لفظ دی جائے گی ببو ستل بسہ بسا اور پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے فکانت ممبتا پھر بکھرے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے پہاڑ وہ خون تم ازوا اور تم تین قسم کے لوگ یہ گرو ہو جاؤ گے فأصحاب ما اصحاب المئی منتیما اسحابل مئی بس دائیں ہاتھ والے کیا ہی عمدہ ہیں دائیں ہاتھ والے یہ عام اہل جنت وَأَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ اور بائے ہاتھ والے افسوس ہے کیا ہی برے ہیں بائے ہاتھ والے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اور سبقت کر جانے والے کیا ہی امدہ سبقت کر جانے والے آگے بڑھ جانے والے یہ مقربین کا بیان اُلَارِكَ الْمُقَرَّبُونَ یہ مقربین ہیں فِي جَنَّاتِ نَعِيم نعمت والے باغات میں فلت من مِّ پچھلوں میں سے بڑی جماعت ہوگی ان کی وہ قلیل من الآفرین اور بعد والوں میں سے چھوٹی جماعت ہوگی اللہ وقت ایک مراد یہ دی گئی اس امت کے پہلے حصے میں سے بہت زیادہ مقربین میں ہوں گے بعد والے کم ہوں گے اور ایک مراد یہ دی گئی ہر مراد یہ بھی دی گئی جس میں ترغیب ہمارے لیے ہر دور میں دین پر جب مغلوبیت کا دور آئے تو جو اول اول آگے بڑھ کر تھامنے والے ہوں گے دین کو وہ اس دور کے اعتبار سے مقرب ہوں گے اور پھر بعد والے ہوں گے آج بھی ہمارے لیے موقع ہے آگے بڑھنے کا سبقت کر دے اللہ میں توفیق عطا فرمائے اللہ سروری مودون سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر یہ جناب جنت کے تختوں کا بیان آ گیا سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے اور سونا کون سا بائیس والا بھی نہیں جنت والا پیٹھ نہیں ہوگی کسی کی یتوپ عالی ولدان مخلدون ان کے ارد گرد لڑکے پھیریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہنے والے ہوں گے خدمتگار بی بھی اقوابیوں اباریق پیالوں کے ساتھ اور جگ کے ساتھ یہ ترجمہ مفتی تقری عثمانی صاحب نے کیا ہے پہلے ترجمہ کیا تھے آب خورے اور آف تابے آب خورے اور آف تابے اب ترجمہ آسان کرنا پڑے گا پیالوں کے ساتھ اور جگ کے ساتھ بلکہ بعض نے کہا گلاسز کے ساتھ اور جگس کے ساتھ وہ سمجھانے کے لیے ہے وہ صاف شراب کے جاموں کے ساتھ وہ لڑکے پھیریں گے خدمت گزار لا يصدعون عنها ولا اسے سر میں درد ہوگا نہ ان کی عقلوں میں فطور آئے گا وفا کی, حتی، وفا کی حتی مما کی اور اس قسم کے میوے جو پسند کریں گے وہ لخما یشون اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے تھوڑا تھوڑا وقت میں لے رہا ہوں معاف کیجئے گا لیکن یہ بات یاد رکھنا اور ذہن میں رکھنا ضروری ہے حضور نے ایک دن فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر میں تمہیں کوسر کی نہر کا ذکر کروں کیسی ہے وہ صاف شفاف پانی دودھ سے زیادہ سفید برف سے زیادہ ٹھنڈا شہد سے زیادہ میٹھا اور عمر اس پر بڑے بڑے پرندے جن کی گردنیں اونٹ کی طرح ہوں گی پی رہے ہوں گے سیدن عمر ارض کرتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کتنا مزہ کریں گے وہ پرندے کتنے مزے میں ہوں گے حضور نے فرمایا عمر یہ سوچو جو ان پرندوں کا گوشت کھائیں گے وہ کتنا مزہ کریں گے اللہ ربنا چال اللہ ہم نے ان لوگوں میں شامل فرمائے وہ لکھم قویری مما یشن اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے وہ خور اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہو جیسے کہ موتی ہوں سی پی میں چھپے ہوئے پھر پوشیدہ رہنا عورت کا اس کا ذکر آیا اس کا بدلہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے وہ اس میں نہ کوئی بہودہ بات سنیں گے اور نہ گناہ کی بات القن سلام مگر ان کا کلام وہاں پر ہوگا سلام اور سلام واصحاب اسحابل ما نا یمی اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی عمدائیں عمدہ ہیں دائیں ہاتھ والے محدود وہ بیریوں میں ہوں گے جو بے کاٹے کی ہوں گی دنیا میں بیری کے ساتھ کاٹا بھی ہوتا ہے وہاں کاٹے کے بغیر حدیث میں بھی ذکر ہے وہ پل اور تہ در تہ کیلے ہوں گے ان کے لیے ممدود چلیے کیلوں کا ذکر تو آ گیا وہ دل اور سایہ ہوگا بڑا طویل ایک درخت کا سایہ کتنا سو برس بھی سوار چلے تو سایہ ختم نہ ہو یہ بخاری شریف کی حدیث مسکوف اور گرتا ہوا پانی یعنی آبشاریں ہوں گی وفا کی ہتن کا اور کثرت سے میوے لامخت آتی ولا ممنو نہ ختم ہوں گے نہ کوئی روک ٹوک ہوگی یعنی کہ ہڑتال ہو گئی تو سپلائی نہیں پہنچی یعنی کہ فلاں موسم نہیں ہے تو فلاں پھل ملے گا ایسا کچھ نہیں ہوگا وہ فروشی مرفو اور اونچے اونچے فرشوں میں بلند ان کی نشستیں ہوں گی ام نہ انش نہ انشا بے شک ہم نے ان کو خوب اٹھان دی ہے یہ عام اہل جنت کی جو عورتیں ان کا تذکرہ آ رہا ہے فجالنا ہوں نہ بس ہم نے کواری بنایا ہے عروبن اطرابا محبت کرنے والیاں اور ہم عمر بنایا ہے ابن ماجا شریف کی حدیث اہل جنت کی عمر تینتیس سال کی لیا صحاب الیمین یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے فلت من الاولین پچھلوں میں بھی سے بہت سے ہوں گے فلت من الاخرین اور بعد والوں میں بھی سے بہت سے ہوں گے اللہ نسل کا جنت الفردوس اصحب و شمال اما اصحاب و اور بائیں ہاتھ والے افسوس کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے فی سمومی می و گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے وہ ولی می اور دھوئے کے سائے میں ہوں گے لا و لا کریم نہ کوئی ٹھنڈک دے گا نہ فرحت بخشے گا دنیا میں کوئی سایہ ہو تو آسانی ہوتی ہے اس سائے میں کوئی ٹھنڈا کو فرحت نہیں ان نمکان و قبل کا مترفین بے شک وہ اس سے پہلے نعمت میں پلے ہوئے تھے العظیم اور وہ بھاری گنا پر اڑے ہوئے تھے وقان یقول وقلا اور وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو دوبارہ ضرور اٹھایا جائے گا ہمیں آو آبا اون ال ہمارے پچھلے باپ دادا کو بھی جمع کیے جائیں گے فم والون بے شک تم اے جھٹلانے والے گمراہ لوگو لون شجرتی مین زکوم یقیناً زکوم کی طرف سے کھانا ہوگا فرما لی بتون بس اس سے پیٹ بھرنا ہوگا فشاربون علیہ من الحمین بس اس پر پینا ہوگا کھولتا ہوا پانی استغفراللہ فشاربون شرب الحین سو پینا ہوگا پیاسے اونٹ کی طرح پینا خوب کھولتا پانی پینا ہوگا استغفراللہ ہادا نزلہ یوم الدین یہ ان کی مہمانی ہوگی بدلے کے دن اللہم اجھرنا من النار اگلی آیات میں اللہ کی نعمتوں کا بیان بڑے جلالی انداز میں سوال کی کیفیت میں نح نخلق نہ تم فلولہ تو صدقون ہم نے تمہیں پیدا کیا پس تم تصدیق کیوں نہیں کرتے افرائی تما تم نون بھلا دیکھو جو نطفہ تم رحم میں ٹپکاتے ہو ان تم تخل قون نح ن الخال کیا تم اس سے پیدا کرنے والے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں نہ نقدر نہ بین کم الم تما نسمو قین ہم نے تمہارے درمیان وقت وقت مقرر کر دیا ہے اور ہم اس سے آجز نہیں الا ان نمدل امثالكم کہ تمہارے جگہ تم جیسے قوم بدل کر لے آئیں بنون شیئا في ما لا تعلمون اور تمہیں ایسے عالم میں پیدا کر دے جو تم جانتے نہیں یہ کل قدرت اللہ کی ولقد علمتم النشئت الاولى فلولا تذكرون اور یقینا تم پہلی پیدائش جان چکے ہو تو تم غور کیوں نہیں کرتے اپنی اوقات پر ہی غور کر لو اور اللہ کی عظمت کو سمجھو افرایت ما تحرثون بھلا دیکھو جو تم ہو یعنی بیج اَنتم او ام نحن کیا تم اس کی کاشت کرتے ہو یا ہم کاشت کرنے والے ہیں اگر ہم تو ہم تو تاوان پڑ جانے والے ہو گئے بلنح محروم بلکہ ہم تو محروم رہ جانے والے ہو گئے اللہ تمہارے کھیتوں فصلوں کو برباد کر دینے پر بھی قادر افرائی اللہ بھلا تم دیکھو جو پانی تم جو پیتے ہو کہ تم نے اسے مادل سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا یعنی کھارا بنا دیں تو تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے بھلا دیکھو جو تم آگ سلگاتے ہوتا ام نہ المنشیون کیا تم نے اس کے درخت بنائے ہیں یا ہم پیدا کرنے والے ہیں نحن ہم نے اسے نصیحت بنا دیا ہے اور مسافروں کے لیے سائے کا باعث فسبح بسم رب کل ابھی پس اے نبی علیہ السلام اپنی عظمت اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے کوئی تشریح کی ضرورت نہیں غور کرو اپنی تخلیق پر غور کرو فصل کے اگنے پر غور کرو پانی کے برسنے پر غور کرو یہ جو تم ایندھن لکڑیاں وغیرہ استعمال کرتے ہو کون تمہیں دے رہا ہے آخری رکو ہے فلا و قسم و کے ان نجوم بس میں ستاروں کے گرنے کی قسم کھاتا ہوں وہ ان نہ قسم المون اوین اور اگر تم غور کرو تو یہ بہت بڑی قسم ہے ایک مراد وہ ستارے جو مارے جاتے ان کا تذکرہ ہو رہے ہیں اور اس عہد میں ایک مراد یہ بھی لی گئی یہ جو بلیک ہولس پہ جا کر بڑی بڑی گیلیکسیز اپنے سسٹمس کے ساتھ سولر سسٹم کے ساتھ ختم ہو رہی ستاروں کا گرنا شاید اس طرف اشارہ ہو واللہ اعلم حتوی بات کو نہیں کہی جا سے لیکن قسم بہت عظیم کھا کر فرمایا گیا انہو لقرآن ان نہ کریم بے شک یہ قدر عزت والا قرآن ہے فی کتاب مکنون ایک پوشیدہ کتاب میں محفوظ یعنی لوہے محفوظ لا متحر اس اسے پاکیزہ لوگوں کے سوا کو چھو نہیں سکتا کئی مراد دی ایک مراد فرشتے ہی ہیں وہاں لوہے محفوظ کے پاس دوسری مراد ایک ادب ہے باب رو قرآن کو چھونا چاہیے تیسری مراد گہری بات دلوں میں پاکیزگی ہوگی تو قرآن کے مفاہیم سمجھ سکو گے تنزیلُ من رب العالمین یہ نازل کیا گیا اللہ سبحانہ وتعالى کے طرف سے تمام جہانوں کا رب ہے۔ افا بِهَذَا الْحَدِيثِ آنتم مُدْهِنُونَ تو کیا تم اس بات کے انکار کرنے والے ہو یعنی قران کا انکار کرتے ہو وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون تم جھٹلانے کو اپنا وظیفہ بناتے ہو فلولا إذا بلغت الحلقوم پھر کیوں نہیں جب جان حلق کو پہنچتی ہے ان تم تنظر اور اس تم تکتے رہ جاتے ہو وہ نہقرب ال منکم کم ولا کل تم سرون اور ہم تم سے زیادہ اس جانے والے کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے جانے والا جا رہا تمہارے نگاہوں کے سامنے روک سکتے ہو ہے تمہارا کوئی اختیار فلو لا ان کم تم مدین تو کیوں نہیں اگر تم اپنے آپ کو خود مختار سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا تم پر کوئی کسی کا بس نہیں چلے گا ترجیح ان کم تم صادقین لوٹا دو اس کی روح کو اگر تم سچے ہو اب پھر نتائج کا بیان آخری میں آخر میں فَأمّا انخان من مقربین بس اگر وہ مقرب لوگوں میں سے تو ہو فرحان جن نت نئی تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول اور نعمتوں کے باغات ہیں اور وہ جنت الم اور نعمتوں کے باغ ہیں وہ اما انخان من خان صحابل اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو سلام من کا منصح تو تجپر سلامتی ہو اے وہ شخص جو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔ اللہ جنت الفردوس اس کے برعکس وہ اما ان خان المقدین اور اگر وہ گمراہ جھٹلانے والوں میں سے ہو فنزل من امین تو اس کی مہمانی کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی وہ تسلیت اور اسے جہنم کی آگ میں جاے گا اللهم اجرنا من النار ان هانا له حق اليقين بیشک یہ یقینی بات ہے یعنی قران فسبح باسم ربك العظیم بس اپ تسبیح کیجئے اپنے رب العظیم کے نام کی اس ایت پر حضور نے رکوع کی تسبیح میں تعلیم فرمائے سبحانہ رب العظیم اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے اب چار تک تراوی ادا کریں گے انشاء تعالی الله بل أكثرهم لا يعطنون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلن وما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون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 اليس في جنن نمثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله